ترجمائے ایمان اور بولے وہ تم کیسی بھی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کر دو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں ارسلان تو بیجا ہم نے ان پر طوفان اور میںڈک اور اور اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور دو مجرم اور وہ مجرم قوم تھی ان آیات میں سراؤنی لوگوں نے جو موجزات دیکھے اور اللہ تعالی نے جو ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کا ڈھیٹ پن کے وہ ایمان دانے سے انکار کر رہے ہیں اس کا ذکر ہے یاد رکھیے پھر لوگوں نے حضرت موس علیہ السلام کے چار موجوے دیکھے اصا یدہ سراؤنیوں پر سخت بحت سالی پھلوں میں کمی بگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ سرکشی سے حضرت موس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ خا کتنے معجزات ہم کو مصور کرنے کے لیے دکھائیں ہم اپنے دین میں ایسے پختہ ہیں کہ آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے سب حضرت موس علیہ السلام نے دعا کی اے رب کریم فرعون سخت سرکش باغی جنادی ہے جس کی قوم نے بڑی بد عہدی کی ہے تو ان پر ایسے عذاب دے جو فرعونیوں کے لیے سزا ہوں میری قوم کے لیے نصیحت اور بعد والوں کے لیے بھی نصیحت ہوں بس آپ کی یہ دعا کرنی تھی کہ سب سے پہلے ان پر پانی کا عذاب عذابی طوفان آیا جو فراؤنیوں کے گھروں میں قریب قد آدم بھر گیا کھیتوں باغوں میں کھڑا ہو گیا ہر چھوٹے بڑے فرعونی کے گلے گلے پہنچ گیا شمبا سے شمبا تک رہا یعنی ہفتے تک رہا کوئی فرآ بیٹھ نہ سکا جو بیٹھا یا نیند میں جھونکا کھا کر گرا ڈوب گیا مگر لطف یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے گھر بالکل محفوظ تھے یعنی حضرت مص علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آخر فرعونی اور فرعونیوں نے حضرت مصی علیہ السلام کی بہت خوشامد کی ایمان لا نے قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کا مضبوط وعدہ کیا تو حضرت مص علیہ السلام نے دعا فرما دی طوفان دفا ہو گیا چلا گیا اللہ کی شان کے پانی خشک ہونے کے بعد ان کے باغوں میں پھل کھیتوں میں دانے پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہوئے تو بولے یہ عذاب نہ تھا بلکہ یہ رحمت تھی بولنے لگے کہ یہ عذاب نہیں تھا بلکہ یہ رحمت تھی اور ہم تو ایمان نہیں لاتے ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ کم و بیش آرام سے رہے پھر ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا گیا پہلے ٹڈیاں ان پر بادل کی طرح چھا گئی دھوپ ختم ہو گئی پھر سارے مصر و علاقے مصر پر گری تو ایک گز اونچا فرش لگ گیا کھیتیاں باغات مکانوں کے قواڑ بلکہ مکانوں کی چھتے آؤلوں کے کپڑے بلکہ ان کے سارے سامان حتہ کے کواڑوں وغیرہ کی کینیں بھی کھا گئیں مگر بنی اسرائیل ان سے بالکل محفوظ رہے آخر کار پھر آونی لوگ حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں پھر عجزی کرنے لگے ایمان تکوا اختیار اور ظلم ختم کر دینے کا وعدہ کیا حضرت موس علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے اصح شریف سے چاروں طرف اشارہ کیا فوراً ٹڈیاں طرفہ پھٹ گئیں جہاں سے آئیں تھی وہاں چلی گئیں سارا علاقہ صاف ہو گیا تو جب شرعنی لوگ اپنے کھیتوں باغوں میں پہنچے تو دیکھا کہ قدرے دانا اور پھل باقی تھے بولے یہ بکیا پھل دانا ہم کو کافی ہیں ہم ایمان نہیں لاتے پہلے سے بھی زیادہ سرکش اور بد عمل ہو گئے یہ عذاب بھی تقریباً ایک ہفتہ رہا تھا ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ کمو و بیش آرام سے رہے پھر اللہ تعالی نے ان پر جوہوں کا عذاب بھیجا تو برا حال ہو گیا اس طرح حضرت موسا علیہ السلام ایک ریت کے ٹیلے پر گئے وہاں اسا مارا تو ریت کے ذرے جو کی شکل میں تبدیل ہو کر فرعونیوں میں پھیل گئے ان کے کھیت باغات فرعونیوں کے بال خال سب کچھ چاٹ کر گئے اگر فرعونی کرتا جاڑتا تو دو چار شیر جوئیں جڑ پڑتی اور پھر اتنی کی اتنی ہی رہتی فرعونیوں کے سر مونچھیں بویں ہاتھ پاؤں کے بال تک چٹ کر گئی کھانا پکاتے،, پکاتے وقت دیگچی سے بھر جاتی آٹا سے پر ہو جاتا یہ عذاب بھی تقریبا سات دن رہا مگر اس طرح ہی محبود رہے آخر کار فرعونی چیخ پڑے حضرت موسی علیہ السلام کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے حاضر ہوئے روئے چیخے چلائے ایمان تقوی کا وعدہ کیا آخر کار حضرت موسی علیہ السلام کو رحم آ گیا دعا فرمائی عذاب سے نجات دلا دی نجات پاتے ہی بولے کہ واقعی حضرت موسی علیہ السلام تو بڑے جادوگر ہیں اتنے عذاب سہنے کے بعد بھی ان فرونیوں کا یہ حال تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اثاثے ریت گزروں کو جوئے بنا دیا ایمان نہ لائے پہلے سے بھی زیادہ خبیز بن گئے ایک ماہ یا ایک سال آرام سے گزرے کہ ان پر مینڈکوں کا عذاب آ گیا فیرونیوں کے گھروں کموں کھانا پانی میں مینڈک ہی مینڈک تھے جہاں فرونی بیٹھتا چاروں طرف ایک کے گز اونچے مینڈک ہوتے بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک منہ میں چلا جاتا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو لکما پیچھے مینڈک پہلے منہ میں چلا جاتا پختی ہانڈیوں پانی سے بھرے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک تھے آخر کار فرونی پھر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں روتے پیٹتے آہوزاری کرتے حاضر ہوئے بولے موسا اس بار تو ہم مر گئے دعا کرو کہ یہ عذاب دفا ہو آپ نے دعا کی تو اللہ نے ایک غیبی ہوا بھیجی جس نے سارے مینڈکوں کو دریا میں پھینک دیا اور عذاب دور ہوتے ہی پھر اپنے وعدے سے وہ پھر گئے پہلے سے بھی زیادہ خدیس ہو گئے اور پھر ایک ماہ یا ایک سال بعد آخری پانچواں عذاب خون کا آ گیا. یہ پچھلے سارے عذابوں سے سخت تھا اب ولان دریائے نیل کا پانی تازہ خالص خون بنا پھر کنو گھروں لوٹے گلاس کا پانی خون بنا پھر ہانڈی کا شوربہ خون بنا اب فرونی پیاسے مرنے لگے تو درختوں کے پتے جباتے تاکہ ان کے رس سے پیاس بجائے مگر درختوں کے پتوں سے بھی خون ہی نکلتا اسرائیلی اس عذاب سے بالکل محفوظ تھے فرعون نے حکم دیا کہ ایک پلیٹ میں کبتی اور ایک میں اسرائیلی ساتھ ساتھ کھانا کھائیں تو یہ حالت ہوئی کہ کبتی کی جانب خون اور اسرائیلی کی طرف شوربہ رہتا پھر فرعون نے کہا کہ سبتی یعنی اسرائیلی اپنے منہ میں پانی شوربہ لے کر کبتی کے منہ میں اس کی کلی کر دے تب یہ معلوم ہوا کہ اسرائیلی کے منہ میں پانی یا اور قبدی کے منہ میں پہنچتے ہی خون ہو جاتا تھا تو اللہ تعالی نے ان فرونیوں کو اتنا زلیل کیا کہ ان کے منہ میں اسرائیلیوں سے کلی کرا دی اس سے پہلے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھانا تو کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہ کرتے تھے مگر تھے بد نصیب اس لیے کہ ان کی آنکھیں اس عذاب سے بھی نہ کھلی تو یاد رکھیے جس کے دل میں نبی کی اذکوئی کوئی چیز حتیٰ کہ عذاب الہی بھی ایمان نہیں دے سکتے فراؤن اور فراؤنی لوگ اتنے موج عذاب دیکھ کر ایمان نہ لائے کیونکہ ان کو حضرت علیہ سلام سے عقیدت نہ کی جب اللہ تعالی ایمان کی توفیق کسی کو دیتا ہے تو پہلے اس کے دل میں پیغمبر کا وقار پیدا کرتا ہے نبی کے وقار سے خدا کی حیبت محبت ایمانیات حق دل میں جان گزی ہوتی ہے کفر و شرک کا اصل سبب نبی کا مقام نہ پہچاننا ہے نبی اور جادوگر میں معجزے اور جادو میں فرق نہ کرنا ہے یہ جو پانچ عذاب آپ نے سنے ہیں یہ صرف آؤنیوں پر تھے بنی اسرائیلی اس سے محفوظ تھے چراون بدترین کافر و ظالم تھا مگر جتنی ڈھیل اسے دی گئی اتنی کسی قوم کو نہ دی گئی پہلے اس پر ہلکے آزاد شہد پھلوں کی کمی بھیجی گئی پھر پانچ بار میں پانچ سخت عذاب بھیجے جو بھی آپ نے مختصراً سنے پھر بہت عرصے کے بعد اسے ہلاک لیا گیا کیونکہ یہ حضرت موس علیہ السلام کا مرببی تھا کہ آپ کو اس نے پرورش کی تھی اس لیے اس کو بچنے کے بہت ذریعے دیے گئے دوسری ہلاک شدہ قوموں کو اتنے مواقع نہیں دیے جائے تو نبی کی خدمت کافر کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتی ہے اب آپ دیکھ لیجیے کہ کتنی ڈھیل فراؤن کو دی گئی لیکن اس نے اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اللہ اکبر تو جو علماء مطلب ابو طالب کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے وہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا مگر حضور علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں رہیں گے بلکہ اس سے باہر رہیں گے ان کا عذاب بھی ہلکا ہوگا بلب علم جنڈا جلال ہُو اس موضوع پر کچھ تفصیل سے ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں وہ ہے آنکھ ان کا جو منہ تکے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھیے جو شخص نبی کے آگے نہ جکے گا اسے کبھی ایمان نہیں مل سکتا اکڑ سے پکڑ ہوتی ہے فرونی لوگ حضرت مس علیہ السلام کے آگے نہ جھکے تو کافر رہے تو وہ ہے آنکھ ان کا جو مو تکے وہ ہیں لب جو محب ہو نات کے وہ ہے سر جو ان کے لیے جکے وہ ہے دل جو ہو ان پہ نثار ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے موسا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بلی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے فلما کشفنا ان ہم ار وجا علا اج علیم ہوم با لیزام پھر جب ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جبھی وہ پھر جاتے تو درس بالکل ظاہر ہے کیا آپ نے عذابوں کی تفصیل سنی جب ان عذابوں میں سے کوئی عذاب پھر اونیوں پر آتا تھا تو وہ اس کتاب نہ لا کر حضرت موسا علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے بعض بلا واسطہ اور بعض دوسروں کے ذریعے سے اور عرض کرتے تھے کہ اے موسا اپنے اس رب سے جس کو آپ رب کہتے ہیں ہمارے لیے اپنی نبوت کے توسل سے یا جو رب نے آپ سے دعا قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے وسیلے سے دعا کریں جو وعدہ آپ کے پاس محفوظ ہے اگر آپ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں گے تو ہم آپ سے دو وعدے کرتے ہیں ایک یہ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر لیں گے دوسرے یہ کہ ہم آپ کی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے کہ آپ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں اے محبوب ان کی پٹائی کا یہ حال تھا کہ رب جب بھی ان سے عذاب دفاع فرماتا حالانکہ دفع فروانا بھی عارضی طور پر ہوتا تھا تاکہ وہ اپنی ہلاکت کے وقت تک بچے رہیں اس وقت حالات ہوں تو وہ عذاب اٹھتے ہی اپنے کیے ہوئے اہد و پیمان توڑ دیتے تھے کہ نہ تو ایمانائیل کو آزاد کرتے تھے یاد رکھیں کہ دو قوموں سے آئے ہوئے عذاب دفا ہوئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے تو بالکل عذاب ہٹ گیا اور قوم فرعون سے عارضی طور پر ہٹ گیا باقی کسی قوم سے آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا کیونکہ یہ دونوں قومی ان عذابوں کے موقع پر پیغمبر کی طرف باغی قوم یونس علیہ السلام تو مستقل باغی کہ ان پر ایمان لے آئی اور قوم فرعون نے عارضی طور پر حضرت نس علیہ السلام کی طرف بنا دی کہ ایمان کا وعدہ کیا مگر پورا نہ کیا جس طرح کی نبی کی بنا لی اسی طرح کی بنا ملی مستقل اور عارضی تو معلوم ہوا کہ نبی کی بنا بڑی کام آتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے گزشتہ قوموں کے کام یا کلام جو قرآن میں بیان فرمائے ہیں اگر ساتھ ہی کتاب یا عذاب کا ذکر ہے تو ہم کو ان سے بچانے روکنے گئے ہیں اگر ان کے ساتھ رحم و کرم کا ذکر ہے تو ہم سے کرانے کے لیے ذکر فرمائے یہاں پھر کا سلام رحمت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی آفات بے نبی کا وسیلہ اختیار کیا کرو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان بشرط یوں ہی تقوی بشرط باطل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں مگر چونکہ موس علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں تھا اس لیے اس مشروط ایمان پر بھی ان سے عذاب دفاع ہوتے رہے یہ دفاع عذاب ان کے اس غلط وعدے پر نہیں تھے بلکہ حضرت موسی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے تھا اللہ اکبر کبیرا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں فرعون اور سارے فرعنی دل سے حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے زبان سے انکار کرتے تھے اگر یہ لوگ اللہ کی علوحیت حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت کے پہلے کی طرح انکاری ہوتے فرعون کو رب مانتے تو حضرت مص علیہ السلام کی دعا کے لیے کیوں کہتے پھر سے جا کر فریاد کرتے مصیبت آفات دفع کرانے کے لیے بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دینا ان سے دعا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو اس سے روکتا ہے وہ فطرت کا مقابلہ کرتا ہے دیکھو فرعونی لوگ کافر تھے مگر فتنی تقاضے کی بنا پر حضرت موس علیہ السلام سے دعا کراتے تھے جو اس سے منع کرے وہ فرعون اور فرعونیوں سے بھی بدتر ہے وسیلہ اولیاء وسیلہ انبیاء ایسا مسئلہ ہے جس کے کافر بھی قائل ہیں میرا رب ارشاد فرمانا غَافِلِينَ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان سے بے خبر تھے آیت نمبر 136 ہے جس میں اللہ تبارک بطالیہ نے فرعون کے دریا میں ڈوبنے کا معاملہ بیان فرما دیا ہے جب فرعون اور فرعونی لوگ ان عذابوں سے نہیں سنبھلے جو کہ ابھی آپ نے سنے ہر بار ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور پھر توڑتے رہے تو آخر کار رب نے ان سے ان کی ساری بے ایمانیوں وعدہ خلافیوں سارے جرموں سارے ظلموں کا بدلہ ایک بار ہی لے لیا کہ انہیں گہرے میں ڈبو دیا انہوں نے بہت جرم و ظلم جمع کر لیے تھے مگر اس سزا کا سبب قریب یہ ہوئے کہ وہ رب کی نشانیوں کو اولن عملن جٹھلاتے رہے اور باوجود یہ کہ حضرت موس علیہ السلام انہیں بار بار عذاب و ہلاک سے ڈراتے رہے مگر وہ اس سے غافل یا بے پرواہی رہے یہ غفلت اور بے پرواہی سخت جرم ہے گھر کے فرآون کا مفصل واقعہ تو بیان پہلے بھی ہو چکا ہے یہاں اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ سلام کو حکم دیا کہ کل رات کو بنی اسرائیل کو اپنے ہمرا لے کر مصر سے نکل جاؤ تو بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل اللهم صل علی سجدینا و مولانا محمد المہدی الکرام وبارک وسلم ارض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کل رات وہ بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے نکل جاؤ بنی اسرائیل کی عورتوں نے کبتی عورتوں سے ان کا زیور مانگا بولی کہ کل ہم نے ایک شادی میں جانا ہے ان کی مراد شادی سے اپنی نجات تھی تو کبتی عورتوں عورتیں یہی مروجہ شادی سمجھی انہوں نے بہت زیور دے دیا حضرت مو صحیح سلام راتوں رات, رات چھ لاکھ بلی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے جن میں مرد عورتیں بچے سب ہی تھے سورج نکلنے پر فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہوئی وہ بارہ لاکھ کی فوج کے ساتھ اسرائیلیوں کو پکڑنے نکلا جب حضرت امو علیہ السلام دریائے نیل یا بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب کیا ہوگا آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہم تو پکڑے گئے فرمایا ہر چیز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے حکم الہی آیا کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریں آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں بارہ خشک راستے بن گئے جن میں بے تکلف اسرائیلی داخل ہو گئے یہ بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ ایک راستے پر چل دیا سمندر میں پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا یہ تماشا فرعون دیکھ رہا تھا آخر کار اسرائیلی باخریت پار گزر گئے اور فرعونی لوگ سارے کے سارے دریا کے پیٹ میں داخل ہوئے سب سمندر کے پانی کو حکم الہی پہنچا کے مل جا مل گیا اور سارے فرعونی آؤنی ڈوب گئے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ ہم نے پہلے اس بارے میں تفصیر کے دوران سماعت فرمایا ہے اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا مختصرا آپ کو ارض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی بنا پر مجرم قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے یہ چھوٹے عذاب بڑے عذاب کی اطلاع ہوتی ہیں جو ان سے سنبھل گیا وہ بچ گیا جو نہیں سمجھا وہ مارا گیا دیکھو فرعون کو ڈبونے سے پہلے اللہ نے ان پر سات عذاب بھیجے جب وہ باز نہ آیا تو آخر میں حالات کیا گیا اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کا بدلہ ظالموں سے خود لیتا ہے فروغیوں نے ظلم کیا اسرائیلیوں پر مگر ان کا بدلہ لیا اللہ نے یوں ہی جو کوئی اللہ کے مقبولوں سے اچھا سلو کرتا ہے تو اس کا ازر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اللہ کے مقبول بندوں کی قبروں کی برکت سے بستیوں پر عذاب نہیں آتے ان کی قبریں گناہگار بستی کے لیے گویاں تاویز ہوتی ہیں دیکھیے قوم آدھ و سمود و قوم لوت و شعیب پر عذاب ان کے گھروں میں آئے کہ وہ بھی ہلاک ہوئے ان کی بستیاں بھی اجاڑ دی گئیں مگر پھر پر عذاب مصر میں نہ آیا بلکہ انہیں مصر سے دور نکال کر ڈبویا گیا مصر آج تک آباد ہے اس لیے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ان کے مغفور و مرحوم بھائیوں کی قبریں تھیں آج قریب ہر شہر میں اللہ والے اور ان کی قبریں ہیں ان کی برکتوں سے ہم گناہگار اور ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کے مزار شریف ساری زمین کو غیبی عام عذابوں سے بچائے ہوئے ہیں کہ میرے آقا اقاصلا السلام کا ان کی رحمت ہے عذاب الہی صرف نبی کے جٹلانے انہیں ستانے ان کی بد دعا لینے پر آتا ہے اور اس کے سوا انسان کیسے ہی گنا کرے عذاب نازل نہیں ہوتا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے او رف نل او ملین کانوس افونا شریکل غوری بہ رق ن پیہ و تم مت کری مت رب نکل شسنا سبرو وَدَمَّرْنَا مَا تَانَ يَسْنَعُتُ الْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا تَانُوا يَعْرِشُونَ ترجمہ تنزل ایمان اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورا بپچھم کا مالک بنا دیا مالک کر دیا جس میں ہم نے برسد رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے سبر گا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے تو اس آیت میں بھی درس یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے پھر کو غرق فرمانے کے بعد اس زمین مصر کا بادشاہ اس قوم کو بنا دیا جسے پھر نے عرصے تک دبائے رکھا اپنا غلام بنائے رکھا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ رب اپنے انہیں یہ زمین مشرقوں مغربوں کے ساتھ اس کے سارے اطناف سارے اطراف عطا فرما دیے جن میں رب نے بڑی برکتیں دے رکھی تھی کہ اسے پھر نے خوب آباد سرسبز و شاداب بنایا تھا اور وہاں اولاد یعقوب کی کبور واقعہ تھی وہ وہاں ہی مدفون تھے تو رب نے جو بنی اسرائیل سے اچھا وعدہ فرمایا تھا وہ ان کے صبر برداشت و تحمل کی وجہ سے پورا ہو گیا اور رب نے فرعونیوں کی عمارات ان کے باغات باغوں کے انتظامات سارے کے سارے تباہوں پر بات کر دیے کہ نہ کوئی ان کا دیکھنے بالنے والا رہا نہ وہ قائم نہیں نہ فرعون رہا نہ اس کا ظلم اس پر لہنت دائمی ہے نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ رہی جفا جو رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا یوں ہی نہ ابو جہل رہا نہ ابو لہب ان جیسے لوگوں پر تا قیامت پھٹکار برستی رہے گی سورج آپ ہی کا چڑے گا چرچے تمہارے اور تمہارے غلاموں ہی کے ہوں گے یو سر بربادی سے محفوظ رہا کہ وہاں اولیاء اللہ دفن ہیں جس ہو وہ برباد نہیں ہوتا مکہ معذمہ آباد رہا اصحاب فیل پر عذاب باہر ہی آیا کیونکہ اسے اللہ کے خلیل نے آباد کیا تھا مدینہ منورہ آباد تو کیا تھا اون کی بیماری بے وقت بارش پانی کی طغیانی ہزارہ آفات سے محفوظ ہے کیونکہ وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوا گر ہیں تو جس دل کو جس گھر کو جس قبر کو آباد کرے وہ طرح قیامت آباد ہی رہے ان واقعات میں بہت نصیحت ہے اللہ توبارک کا بتا فرما رہا ہے اور ہم نے بڑی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے بولے موسا ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہر لوگوں متبرا کانو یا معلوم یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے یہ دو آیات ہیں آیات نمبر 138 اور ایک اور ان آیات میں درس یہ دیا گیا ہے کہ فرعون کا انجام تو جو بھی ہوا وہ اپنے سماج پر مار لیا بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ فرعون کی برکابی اپنی سلامتی دریا کا چیز سب کچھ دیکھ کر سمندر پار ہو کر بھی ابھی کچھ آگے ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں کے کن آنی لوگوں کو بچڑا پرستی کرتے اس کے آگے دو دانوں بیٹھے آسن مارے دیکھا یعنی وہ بچڑے کو ماض اللہ خدا سمجھتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے تو ان بس بنی اسرائیل کے دل میں بت پرستی کا شوق پیدا ہو گیا حضرت مس علیہ السلام سے بولے کہ اے موسا ہم کو بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی بچڑا پرستی کریں یا آپ ہی ہمارے لیے کوئی بت تجویز فرما دیں کہ ہم اس کی پرستش کیا کریں یا آپ اپنے ہاتھ سے ہمارے لیے بچڑے کے مجسمے بنا دیں تاکہ ہم ان کی طرح اسے پوجیں ہم کو ان کا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے تو حضرت مصلام نے نہاج حیرت سے فرمایا کہ تم ایسی قوم ہو کے جہالتیں کرتے ہی رہتی ہو تم نے سمندر سے پار ہونے پر بلکہ خشک سمندر میں پہنچ کر جہالت کی باتیں کی کہ تم سب ایک رستے سے نہ گزرے ہمارے ہر قبیلے نے الگ رستہ مانگا پھر تم نے مجھے پریشان کیا اس سے کہا ہمیں دو دوسرے قبیلے کی خبر نہیں تو پانی کی دیواروں میں تمہارے لیے روشن دان بنا دیے گئے اب تم نے یہ غضب کیا کہ ابھی ابھی اللہ کا عذاب پھر اونلیوں پر اور اس کی رحمت اپنے پر دیکھ کر آ رہے ہو اور پھر اسی کام کی اجازت چاہتے ہو جس سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تم عجیب قوم ہو یا کرتے رہے ہو یہ لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں ان قریب یہ بت ہمارے ہاتھوں ہی مٹائے جائیں گے تم بد شکر ہو بت پرست کیوں بنتے ہو ان بت پرستوں کے اعمال محض بے فائدہ باطل اور نقصان دہ ہیں یاد رکھیے یہ بت پرست قوم امالکہ تھے قوم امالکہ اسی قوم پر بنی اسرائیل نے جہاد کیا حضرت مص علیہ السلام کے بعد اور اس قوم کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک کیا گیا آپ کا یہ فرمان اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عرض معروف کرنے والے سارے لوگ نہ تھے جن میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت یوش کالد ابن یو اور بہت سے اوریائے کاملین بھی تھے یہ عرض تن عوام اس طرح نے کی تھی جو ابھی راسک الائیمان نہ تھے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تو بچڑا پرستی گائے کی پرستش بہت پرانی بیماری ہے اور اس کی ابتدا قوم امالکا سے ہوئی ان سے بلی اسرائیل نے سیکھی ان سے ہندوستانی ہندوؤں نے یہ عمل شروع کیا حیرت ہے کہ ان وقوفوں نے گائے جیسے کمزور بے کس بے بس جانور کو معبود کیسے سمجھ لیا اس میں کون سی طاقت و قوت دیکھی آپ خود بھی ذرا غور فرمائیں کہ گائے میں کیا ہے کہ جو اس کو خدا سمجھ رہی ہے کسی بھی چیز میں کچھ نہیں ہے خدا تو بس خدا ہے وہ وحدہو لا شریک ہے معمود ہے الہ ہے واحد و یفتہ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تو نہیں کی جا سکتی لیکن یہ گائے کی عبادت کرتے رہے اللہ اکبر اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے ایمان پر استقامت ادا فرمائے آمین اللہ آمین تم آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا <الْمُبِينَ> الحمد الحمدللہ چند آیات سے متعلق مز اللہ درس قرآن سماعت فرمایا ہے ان اللہ تعالیٰ آیت نمبر 140 سے ہم اب کل درس قرآن سماعت فرمائیں گے بلکہ کل تو جمعرات ہے مطلب جمعے کو نیکسٹ ٹائم ان اللہ آیت نمبر 140 سے ہم نے دستے قرآن کا آغاز کرنا ہے ان اللہ تبارک و تعالی تو بھی نہ شریف رے فرمائیں ان شاء اللہ اس کے بعد پھر درختی عثمان تشریف میں یہ ہے کہ وقت نکاح اور اس کے بعد شوہر بیوی بی کو جو زیور کپڑے اور دیگر ذاتی استعمال کی اشیاء دیتا ہے تو ان کی طلاق کی صورت میں واپسی کا کیا معاملہ ہے اچھا یہ سوال تو میرا خیال ہے کل آخری سوال تھا اس سے متعلق آپ سماعت فرما چکے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ ازرو شرع بیوی بی کو الگ مکان یا جائے رہائش کا مطالبہ کرنے کا حق ہے یا نہیں اگر شوہر صاحب حیثیت ہو تو کیا کریں اور اگر وہ کسی مشترک فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور بیوی بی کو الگ مکان دینے کی خطاب نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے پر جیسی بھائی آپ نے مائک پر آنا ہے پردے بھائی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے اچھا چلے آئے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میری آواز جو ہے روم میں ٹھیک ہوگی بڑی معذرت کے ساتھ مختصر مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے مجھے اس طرح لگا کہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ میں ابھی ابھی جو ہے وہ گھر آیا ہوں تو مجھے لگا شاید سوال و جواب کا سلسلہ ہے تو اگر نہیں ہے تو میں اپنا مائک چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اپنا دھیان جاری رہ فرمائیں جاری رکھیں تو ویسے اگر سوال و جواب ہے تو پھر میں اپنا سوال جو ہے جی جناب ذاکم اللہ خیر حضور میں تو وہ اسی معاملے میں میں نے نا جو آپ سے بات کی تھی وہ جادو کے بارے میں تو ایک ہمارے یو کے میں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں جادو وغیرہ کا جو ہے نا وہ تو آپ جو ہے نا وہ شاید کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نماز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے جو, جو ہی نماز اسلام پھیرتا ہوں تو وہ پڑھتا ہوں تو پھر جو ہے وہ مجھے جو میرا عمل ہے وہ ایسا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد ان کا وہ جو ہے نا وہ بیان تھا تو وہ ایک گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ بیان کرتے مغرب سے اشاطہ تو مجھے وہاں پہ بیٹھنا پڑا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی اپنے الماض سے بھی سنا ہے لیکن یہ پہلی مسبہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ جس کے سائے میں ایک سو سال تک گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا رہے تب بھی وہ جو ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا اللہ تعالی بہت بڑا درخت تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کسی عالم دین سے جو ہے وہ پوچھوں گا تو اتفاقا میں ابھی بکار آیا تو آپ مارکتے تھے تو سوچا کہ آپ سے پوچھتا ہوں سوال تو ایک دو اور بھی تھے میرے ذہن میں لیکن کیونکہ میں ابھی ابھی ہوں تو ابھی وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اگر میرے ذہن میں آگے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ میں مائک پہ آ جاؤں گا تو اگر اجازت ہے تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ دوبارہ مجھے مائک پہ آنے کی اجازت ہے یا کہیں اگر مجھے یاد آگے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتائیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت یقیناً احدث مبارکہ میں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگنے کی بشارتیں دی گئی ہیں البتہ درخت کی جو لمبائی چڑائی وغیرہ کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر ہے بندے کے خلوص پر ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر شہ پر قادر ہے اور جنت یقیناً ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر مطلب جو ہے وہ دنیا کے حساب کتاب کی, کی طرح کسی کو اسی گز یا ساٹھ گز یا ایک سو گز کے پلاٹ ملنے ہیں اللہ تبارک و بطالہ تو یقیناً بہت بڑی بڑی جگہ میں جنت میں اور بے شمار انعامات اپنے بندوں کو جنت میں نصیب فرمائے گا اور جنت اللہ تعالیٰ کے انعام کی جگہ ہے اور اللہ کے اللہ کی رضا جو ہے وہ نیکیوں میں پوشیدہ ہے اور اللہ کا ان جنت کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گناہوں میں ہے اور گناہوں کی پھر وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے کی صورت پر اس کا اظہار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے ہمارے ماں باپ کو بھی ہماری آل اولاد نسلوں خاندان بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی عامر تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جنت میں بے شمار درخت ہوں گے اور اس طرح کے درخت بھی ممکن ہیں جس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے اور سو سال کا گھڑ سوار چلتا رہے اور تب بھی درخت کا سایہ جو ہے وہ ختم نہ ہو یقیناً ایسا ممکن ہے دیکھیے کہ زمین کی لمبائی چڑائی سے بھی بے شمار بڑی جنت ہے اب جنت اللہ تعالی نے آسمانوں سے اوپر یا جہنم کو تحت سرا میں رکھا اب ان کیفیت اور ان کی حدود اربا یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے ادنا جنتی کو بھی بہتر حور کے ملنے سے متعلق روایتیں بھی ہوں اور ان کو بھی جو محلات ملیں گے جنت میں جگہ ملیں گی وہ بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی رحمت سے بے نہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت لگیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعام کی جگہ ہے اور وہ قاضر مطلق اپنی قدرت کے مطابق ظاہر ہے کہ جو اس کی قدرت ہے اس کا اظہار ان اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے گا اور اس سے کچھ بے کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شہ پر قاضر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے آمین تو تشریف لائیں اگر کسی اور بھائی نے بھی سوال کرنا ہو تو آج اصل میں گیارہ بجے مدنی چینل پر مفتی مفتی محمد فاروق عطاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو کل مطلب جسد مبارک منتقل کیا گیا دوسری قبر میں ایک جگہ سے وہ پانی کی وجہ سے قبر بالکل بیٹھ گئی تھی تو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے کل کی رات کو ایسا ہوا اور ہمارے ہاں باب المدینہ کراچی میں ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اسکرینیں لگا دی گئی تھیں اور کیمرے آن تھے اور مدنی چینل پر یہ دکھا گیا ہے تقریباً ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں فورٹی ون منتھ غالباً ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ ان کو انتقال فرمائے ہوئے تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ دیکھا ہے ان کی پیشانی مبارکہ کو بھی ان کے کفن تک کو بھی ان کے چہرے کو ان کے زلفوں کو کہ وہ بالکل ماشاءاللہ سلامت تو اللہ کے ولی کی یہ علامت ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں آج کے دور میں کہ وہ مطلب کیا کریں کون حق رہے کون نہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ و وطالعہ بعض اوقات دکھا دیتا ہے الحمد یہ کہ مسئلہ کہ اہل سنت الجماعت ہی حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں جب میرے علیہ السلام کا ایک امتی ایک عالمی دین اس کا خبر میں یہ حال ہے تو اولیاء کے پھر صحابہ کے پھر خود انبیاء کرام پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا سبحان اللہ تو میرے پاس بہت سے میسیجز آئے ہیں کہ آج رات 11 بجے مدنی چینل پر وہ ٹیلی کاسٹ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی تو ہمارے ہاں اس وقت تقریباً پونے دس بج رہے ہیں تو اب میں کنفیوز ہوں کہ اب وہ دیکھوں یا کیا کروں کیونکہ رشا کی نماز پڑھ کر جب آؤں گا تو پھر گیارہ بجے وہ دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے نشا کے بعد روم میں آنے کی ترکیب نہیں ہوگی تو کیا کیا جائے میرا خیال اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے آپ بھائیوں کا کیا خیال ہے تو ابھی ہمارے ہاں پونے دس بج رہے ہیں تو تقریباً مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ سوا گھنٹے کے بعد سوا گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر تو آپ تمام بائی بھی دیکھیے گا آپ لوگوں کے پاس اگر مطلب نہ ہو ہمارے یہاں تو کیبل سسٹم ہوتا ہے اور کیبل تو میرے گھر پہ بھی نہیں ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمد میرے گھر پہ کیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعے تو مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے تو الحمدللہ دیکھا جا سکتا ہے تو آپ تمام بائی بھی ضرور دیکھیے گا تو اسی وجہ جیسے سے پھر وہ بھی پردیسی بھائی نے سوال کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ تین سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور ویسے بھی ہم ہماری یہ ترکیب تو ہوتی ہے کہ درس قرآن ہوتا ہے درس فکر ہوتا ہے پھر وقفے کے بعد سوالات کے جوابات لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی جبرن اسی پر ہم معاملہ کریں متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ درس قرآن بھی نہیں ہوا اور سوالات کے جوابات کا سلسلہ آغاز ہی سے شروع کر دیا گیا تو یہ موقع محل کے لحاظ سے ہے تشید لائم پر دیسی بھائی. میں آپ لئے ہوں. جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر قبلہ اللہ مفتی حضور یہ ایک سوال ایک بات انہوں نے اور بتائی تھی کہ جو شیطان ہے اس نے سات لاکھ سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی سات لاکھ سال تک تو کیونکہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا میں نے کبھی اپنے علماء سے نہیں سنی تو اس خاص کا جو یقین کر میں نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی دو نمازیں پڑھی عصر کی بھی پڑھی اور مغرب کی بھی پڑھی نہ سوری مغرب کی اور عشا کی پڑھی دو نمازیں میں نے وہاں پہ پڑھی تو دونوں ہی میں نے اپنی نمازیں جو ہیں بعد میں دہرائی ہیں کیونکہ جیسے علماء علما سے سنتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ دیوبندیوں کے اور وادیوں کے پیچھے نہیں ہوتی حالانکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ الیا اللہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور جب بھی کسی اولیا کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب بولو رحمت اللہ تعالی برحال وہ ہیں تو دیوبندی تو میں نے اپنی نماز انتظار تو دوسری بات یہ کہ میرا یہ اپنا سوال ہے جو میں پوچھنے لگا ہوں غسل کے بارے میں کہ یہاں پہ جس گھر میں میں رہتا ہوں وہاں پہ نانے کا یہ سسٹم ہے کہ شاور ہے اور اوپر سے پانی آتا ہے جب آپ ٹوٹی کھول لیتے ہیں تو اوپر سے گرم پانی آ رہا ہوتا ہے تو اب پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً بالٹی وغیرہ بھر کے جو ہیں وہ آج کل تو وہاں پہ بھی اس طرح کا سسٹم ہو گیا ہے یہاں یو کے والے کہ وہ پانی کھولتے ہیں تو گرم پانی آتا ہے یا ٹھنڈا آتا ہے وہ تو کیا جب آپ سر پہ کس طرح تین دفعہ مرتبہ پانی ڈالیں گے کاندھے پہ کس طرح تین مرتبہ پانی ڈالیں گے دوسرے کاندھے پہ کس طرح ڈالیں گے تو اس کی ترکیب جو ہے وہ تھوڑی سی پلیز بتا دیجیے گا کہ پانی تو اوپر سے آ رہا ہے تو آپ نے یہ کس طرح تین مرتبہ سر کو نیچے کرنا ہے دوسرے دائیں کاندھے کو بھی اسی کرنا ہے بائیں کاندھے کو بھی اسی کرنا ہے پیٹھ کو بھی اسی کرنا ہے تو اس کا جو کیونکہ جو پانی اوپر سے آ رہا ہے میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک جیسے کہ بالٹی بھری ہو تو اس میں تو چھینٹیں وغیرہ پاٹ جاتی ہیں تو وہ سارا پانی پلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے تو اس سے اس وقت کیسے کرنا ہے جزاک اللہ خیال. السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضرت یہ شاور کے ذریعے غسل کرنے میں تو بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ پانی کے مستمل ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اور نکاسی کا انتظام بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پانی جمع بھی نہیں ہوتا اور غسل میں آسانی ہو جاتی ہے جہاں تک تین تین دفعہ پانی بہانے کا مسئلہ ہے تو دیکھیں غسل کا طریقہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو نماز کی احکام کتاب ہے لاوت اسلامی کی ویب سائٹ کے میں موجود ہوگی اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں آ, تفصیل سے یا پھر خزان اطار پر اگر آپ جائیں تو نمبر ہے جس میں میں نے اپنی آواز میں غسل کا طریقہ ریکارڈ کرایا ہوا ہے تو اس میں بھی تفصیل سے سماعت فرما سکتے ہیں یہاں پر چند باتیں میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب کسی شخص پر غسل خرچ ہوتا ہے تو استنجا کرے وہ استنجا کرنے کے بعد جہاں ناپاکی ہے جسم پر لگی ہے اس کو دھو دے اس کے بعد نماز کا سب وضو کریں نماز کا سب وضو کریں اور اسی میں اس کے دو فرض ادا ہو جائیں گے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور سب جانتے ہیں کہ ناک میں پانی کیسے ڈالا جائے گا کلی کیسے کی جائے گی یعنی منہ کے ہر پرزے پر اور ناک کے اندر جو نرم ہڈی تک یعنی ناک کے اندر بال ان پر بھی پانی بہانا فرض ہے اچھی طرح آ, کلی کی جائے گڑ بھی کر لیا جائے دانتوں کے آس پاس زبان کے نیچے تالوں پر ہر جگہ پانی بہایا جائے اور دانتوں میں اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو بھی نکال لیا جائے تو اب وضو کرنے کے بعد اب تین مرتبہ سیدھے کندھے پر تین مرتبہ بائیں کندھے پر تین مرتبہ سر پر پانی بہانا ہوتا ہے لیکن یہ تین مرتبہ بہانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تین دفعہ بہا لیا جائے تو چوتھی دفعہ نہیں بہا سکتے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تین دفعہ پانی بہانے میں اگر جسم سارا اس طرف کا دھل گیا ہے تو تین دفعہ میں کافی ہے مسنون ہے یہ اور تین دفعہ بائیں تین دفعہ سر پہ لیکن اگر تین تین دفعہ بہانے میں پانی بہانے میں اگر جسم نہیں جلتا سر کے بال نہیں جلتے دایاں کندھا بائیں کندھا یا بغلوں میں یا ٹانگوں کے جوڑوں میں یا ناپ میں یا ادھر ادھر ہر جگہ پانی مکمل طور پر نہیں پہنچتا تو چوتھی مرتبہ پھر پانچویں دفعہ پھر چھٹی مرتبہ یعنی جتنی مرتبہ میں پانی پہنچے گا اتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اتنی مرتبہ میں پانی بہانا فرض ہو جائے گا یہ اصل میں جو اس وقت سے ڈول ہوتے ہوں گے جب غسل فرمایا جاتا ہوگا اس کی مقدار کے اعتبار سے اور نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا اس اعتبار سے ہی ارشاد فرمایا گیا ہے ورنہ اگر تین دفعہ میں نا معاملہ ہو تو چوتھی یا پانچویں یا چھٹی یا ساتویں دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور اب ظاہر ہے یہ دو یا تین مرتبہ والا معاملہ ہم شاور کے ذریعے سے نہیں کر سکتے تو شاور کے جب آپ شاور کو آن کریں گے پانی اس میں سے فہار کی طرح نکلتا ہے تو آپ اتنی دیر تک اس کے نیچے کھڑے رہیں کہ تین دفعہ پانی بہانے کے مترادف ہو جائے برابر ہو جائے دائیں کندھا بائیں کندھا اور چھت اسی میں جب پانی بہے گا تو آپ اچھی اچھی طرح جسم پر ہاتھ سے ملتے بھی رہیں سر کے بال سارے گھل جائیں بگلوں میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور اگر کھڑے ہو کے رہے ہیں تو ٹانگوں کے جوڑوں میں بھی پانی اچھی طرح پہنچائے اگر کوئی بیٹھ کے نہارا ہے تو اگر وہ کوئی موٹا آدمی ہے تو پیٹ میں بیلٹ پڑ جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر اس بیلٹوں کے اندر بھی پانی پہنچائے ہر جگہ مطلب پانی پہنچ جائے یہ مراد ہوتی ہے تو اس طرح اگر ترکیب بنا دی جائے گی تو ایک دو تین دفعہ ہٹنا نہیں پڑے گا شاور کے نیچے سے ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کر اتنی دیر تک پانی بہا لیں بینی ظاہر ہے اس میں کتن دیر لگے گی کچھ ہی دیر لگے گی کہ تین دفعہ پانی بہانے کے برابر ہو جائے لیکن اس میں یہ ضرور خیال رکھا جائے گا کہ غسل مکمل طور پر ادا ہو جائے تینوں فرائض ادا ہو جائیں اور اگر تینوں فرائض ادا نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دیر تک پانی بہایا جائے گا جب تک غسل مکمل نہ ہو جائے یا پانی ہر جگہ پہنچ نہ جائے یہ بات ذہن میں جی حاجی صاحب نے پوچھا ہے اگر وزو نہ کیا جائے غسل کے شروع میں اور وضو نہ کیا جائے غسل کے شروع میں اچھا کوئی مسئلہ ہے دیکھیں جی اگر کوئی وضو شروع میں نہیں کرتا تو اب ایسی صورت میں وضو تو اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب سارے جسم پر پانی بہائے گا تو بغیر نیت کے بھی آٹومیٹیکلی وضو تو اس کا ہو گیا کیونکہ وضو میں جو چار جسم کے اعضاء پر پانی بہانے کا حکم ہے چہرہ دھونا ہاتھوں سمیت ٹونیوں کو دھونا سر کا مسا کرنا پاؤں دھونا یہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ وہ سارے بھی گل جاتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی سنت کے مطابق نہیں ہوگا لیکن غسل بہرحال ہو جائے گا تو غسل بہرحال ہو جائے گا ایسی صورت اس وقت پیش آ سکتی ہے مثال کے طور پر فجر کے وقت آنکھولی دس منٹ باقی تھے سورج نکلنے میں اب کیا کریں وہ غسل بھی فرض ہے تو ایسی صورت میں پھر چھلانگ مار کے بندہ سیدھا واش روم جائے اور پھر پانچ منٹ کے اندر اندر اسے غسل کرنا ہے بلکہ تین منٹ کے اندر بھی غسل ہو جاتا ہے تین منٹ کے اندر بھی غسل ہو جائے گا اگر پانی تیزی سے شاور سے نکل رہا ہے یا کسی نل کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پھر ظاہرہ کی سنت کا خیال نہ کریں فرائض ادا کر لیں اور دو سے تین منٹ میں چار منٹ میں بھی آپ بہت بہتر انداز سے غسل کر کے جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہوں گے بہرحال ہو جاتا ہے ترکیب ہو جاتی ہے تو جب فجر کی نماز پزا ہونے کا اندیشہ ہو تو بندہ بحرال تین چار منٹ میں بھی غسل کر سکتا ہے یہ ترکیب مطلب ہو جاتی ہے اس کی باقی معاملات بندہ بعد میں کر لے تو بارہ یہ الگ سے پوچھئے گا ان شاء ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تھری فورٹی 347 بھائی آئیے وعلیکم السلام حضرت تو مجھے آپ کی وائس ہے نا وہ بہت بریک لگ رہی تھی تو مطلب سمجھ نہیں آئی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو حاجی شہزاد داتا صاحب آپ تشریف لائیں نا آپ پی ایم فرما رہے ہیں وعلیکم السلام آپ تشریف لائیں مائز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت قبل محترم حضرت اگر آپ کا آواز آ رہی ہے تو صبح اللہ کر دیں اچھا حضرت سوال چھوٹا سا ہے تو صرف اتنا ہی پوچھنا تھا سوال اللہ کر کے کہ جب کوئی عورت یا کوئی مرد یا کوئی انسان کوئی بھی جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی صفائی بھی واجب ہو صفائی تو کیا اس کے مرنے کے بعد جب نکل جاتی ہے تو کیا اس کی اعلانے سے پہلے صفائی ہو سکتی ہے جزاک اللہ خیر جناب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اگر کوئی انسان مر جاتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں یا قضاء الہی سے یا کسی بیماری سے تو اگر اس کے جسن کی کسی بھی جگہ سے کوئی صفائی ہونے والی ہو تو کیا اس کی صفائی کر سکتے ہیں غسل کے وقت جی شکریہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میر جی حاجی کا ماشاء بڑے دنوں بعد آپ کی پیاری پیاری آواز سننی اور بڑا دل ہے حضرت داتا دربار پہ حاضری کا بہت دل ہے ان شاء اللہ اللہ نے کہا تو ملتان اجتماعی حاضری کے بعد داتا دربار پر حاضری کے لیے ضرور آؤں گا ان شاء اللہ کا دیکھیں جی جہاں تک مسئلہ ہے غیر ضروری بالوں کا جیسے تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ میت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب خاص طور پر جیسے زیرناک بال ہیں زیر ناخ جو بال ہوتے ہیں ان کو اگر آپ صفائی کرنے کی طرح ستر پر نگاہ پڑے گی اور بد نگاہی ہوگی اور یہ ناجائز ہے اس وجہ سے میت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جیسی کنڈیشن میں ہے ویسے ہی اس کی دفنا دیا جائے غسل دینے کے بعد ویسے بھی چونکہ کفن دہنا دیا جاتا ہے غسل دینے والے بھی امین ہیں اس طرح کی باتیں لوگوں میں بیان نہ کریں اگر کچھ دیکھیں بھی تو اس طرح ترکیب بنا لی جائے کل آپ تشریف لے جائیں گے دات و دربار پر یاد رہے تو حضرت آپ کو میرا نام تو پتا ہی ہے محمد ہارون اثاری ہو سکے تو میری طرف سے بارہ مرتبہ سلام عرض کیجیے گا اور خصوصی طور پر وہاں کی حاضری کے دعا ضرور کیجیے گا حضرت آپ کا احسان ہوگا بہت بہت شکریہ 347 فورٹی سیون بھائی آپ تشریف لائیں آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا تھا تشریف لائیں اللہ وبرکات حاجی صاحب مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے نماز میں بنا کرنا کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نماز میں بنا کرنا اور بنا کرنے سے متعلق جو شرائط علماء نے ارشاد فرما فرمائی ہیں تقریبا تیرہ شرائط ہیں جو کہ بہار شریعت میں بھی مختلف جدید آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ہیں یعنی اگر بزو ٹوٹ جائے تو دوبارہ ترقی کرنے کا مطلب اب اس میں مطلب کافی مسائل ہیں ان مسائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب آگاہی حاصل ہوگی تو تبھی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ان شرائط کے مطابق ہی ترکیب بنائے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی اب دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جس کا وزو جاتا رہے اگر سے قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے تو وضو کر کے جہاں سے باقی ہے وہیں سے پڑھ سکتا ہے جو آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہاں سے پڑھ ضرور سکتا ہے اس کو بنا کہتے ہیں مگر افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے پڑے اب یہ یاد رکھیے گا کہ جس رکن میں حدث واقعہ ہوتا ہے یعنی گیس وغیرہ خارج ہو گئی تو اس کا اعادہ کرے اب بنا کی تیرہ شرطیں ہیں تیرہ شرطیں ہیں اگر اس میں ایک شرط بھی معدوم ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو بنا جائز نہیں ہے اب وہ کیا ہے کہ حدث موجود وضو ہو اس کا وجود نادر نہ ہو وہ حدث سماوا ہو یعنی نہ وہ بندے کے اختیار سے ہو نہ اس کا سبب وہ حدث اس کے بدن سے ہو اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو نہ بغیر عذر بقدر ادائے رکن ٹھہرا ہو نہ چلتے میں رکن ادا کیا ہو کوئی فیل منافی نماز جس کی اسے اجازت نہ, تھی نہ کیا ہو کوئی ایسا فیل کیا ہو جس کی اجازت تھی تو بغیر ضرورت بقدر منافی زائد نہ کیا ہو اس حد سے سماوا کے بعد کوئی حد سے سابق ظاہر نہ ہوا ہو حدس کے بعد صاحب ترتیب کو خزانہ یاد آ گئی ہو مقتدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو امام تھا تو ایسے کو خلیفہ نہ بنایا ہو جو لائقی امامت نہیں تو ان شرائط کی تفریعات ان شرائط کو دیکھتے ہوئے پھر معاملہ ہے یہ اصل میں کچھ تفصیل ہے اس میں تو یہ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بنا کے مسائل ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور جن کو ان مسائل کا علم نہ ہو تو پھر وہ نئے سرے سے ہی نماز پڑھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے یہ ذہن میں رکھیے اور دوسرا مسئلہ جو مطلب پوچھا گیا ہے گیم کھیلنے کا تو دیکھیں جی گیم پر ہے اب شطرنج اگر ہے تو شطرنج کھیلنا تو منع کیا گیا ہے اسی طرح ایسی مطلب گیم کہ جس میں لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت یا نمازیں قضا ہوتی ہیں یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ جماعت بھی فوت ہو جاتی ہے تو ایسی گیم کھیلنا یہ بھی یاد الہی سے غخل کر دینے والا معاملہ ہے اگر ایسی تمام گیمیں نہیں ہیں کہ جن سے اللہ کی یاد سے غفلت ہو اور کوئی تصویریں بھی نہیں ہیں کوئی ناجائز معاملات بھی نہیں ہیں میوزک بھی نہیں ہے بالکل سمپل ذہن کو مطلب سمجھ لیے کہ تیز کرنے والی باز مطلب جو ہے وہ آئی کیو بڑھانے والی یا مینٹل لیول بڑھانے والی کچھ ایسی کچھ گیمز ہیں جن کو چند منٹ کھیل سکتے ہیں تو اس میں اتنا مظاہرہ نہیں ہے لیکن بہرحال حال عام طور پر ایسی گیم بنائی جا رہی ہیں کہ جن میں لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ پھر مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں اللہ کی یاد سے غفلت بھی ہوتی ہے نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں جماعت چھوٹ جاتی ہے یا والدین بلا ہوتے ہیں بچے لگے رہتے ہیں تو ایسی اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والے معاملات سے بہرحال پھر بچنا ہی چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں تو یہ ایک بھائی نے مجھ سے پی ایم میں پوچھا ہے کہ اگر کوئی سلام اگر کوئی جماہی لیتے وقت منہ کے آگے ہاتھ بھی لگائے مگر آواز بھی نکلے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ شیطان نے کہہ لگایا ہے دیکھیں جی دی جمائی کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جماہی جس کو بھی آئے اگر وہ جمائی جیسے آنے والی ہوتی ہے وہ اگر اسی وقت یہ سوچ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تو انشاءاللہ جمائی جماعی رک جائے گی یہ بہت ہی مجرب طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی مجرب طریقہ اسی وقت جماعی جو ہے وہ رک جائے گی لیکن پھر بھی اگر جماہی آ جائے کوئی اسی وقت نہ یہ بات سوچ سکے خیال نہ کرے تو فور مطلب طریقہ یہی ہے کہ جمعی آنے سے پہلے اگر بندہ نارمل کنڈیشن میں ہے غیر نماز میں ہے تو بایاں ہاتھ الٹا کر کے اپنے منہ پر رکھے اور آواز نہ نکالے لیکن اگر قدرتی طور پر آواز نکل جائے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن باہر والی اس آواز کو شیطان کا کہہ کا ضرور کہا گیا ہے کوشش یہ کریں کہ کم کھایا کریں زیادہ کھانے میں عام طور پر جمائیاں زیادہ آ جاتی ہیں اور صوبہ اور افطار بھی کر لی جائے اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک عورت وہ اپنے حیض میں ہے تو کیا وہ تصویر وغیرہ کر سکتی ہیں جی ہاں حیض کے دنوں میں تصویر بڑھی جا سکتی ہے اور حیض کے دنوں میں دروج پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نماز نہیں پڑھی جا سکتی قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے تو حضرت دس بج کر پانچ منٹ ہو رہے ہیں میرے پاس تھری فورٹی سیون بھائی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاء آپ کو موقع دیا جائے گا آپ کو بہت موقع دیے گئے تھے حضرت لیکن آپ کی آواز ہمیں کٹ کٹا رہی تھی اس میں آپ کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ذرائع مذاق کر رہا ہوں حضرت تو حضرت آپ کی باری انشاءاللہ بعد میں اچھا چلے آئیے آئیے تشریف بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں جی دی دوسرا سوال مجھے آپ کا سمجھ میں آیا ہے شجرا علی تاریہ کے بارے میں پرسوں جمعہ ہے کل سزارا جمعرات ہے میں نہیں آؤں گا پرسوں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ مجھے آپ یاد دلائیے گا تو ہم آپ کو شجرا پڑھ کے سنا دیں گے پہلا سوال مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ بھائی پھر ہم اجازت چاہیں گے ان شاء پر تشریف لائیں یہ غالباً سسٹر ہیں کوئی تو سسٹر کا مائک پر آنا ہمارے ہاں منع ہے البتہ کوئی ناز شریف ریکارڈنگ پلے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن یہاں خواتین کو مائک پر آنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے شجرا علیہ تاریہ کی بات کر رہے ہیں آجی صاحب تو آج گیارہ بجے مدنی چینل پر مفتی محمد فاروق اتاری صاحب کی زیارت کیجیے اس بنا پر جو ہے وہ پھر ہم پھر ظاہر ہے ابھی روم میں پھر رکشہ کے بعد نہیں آئیں گے انشاءاللہ پرسوں کل جمعرات ہے اجتماع ہے فضان مدینہ میں پرسوں انشاءاللہ پھر آپ بھائیوں سے ملاقات ہوگی دعاؤں میں اپنی عاد رکھیے گا گناگار کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ